بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صلی العلیٰ سید مولانا محمد عل سید مولانا محمد و بارک وسلم اللهم افتح علینا حکمتک کا بنشرعليین الرحمت كا ياد الجلا و اكرامام صلی اللہ تعالٰ على وسلم آج کے سبق كے اندر ہم وضو کا بیان پڑھيں گے اور آج کے سبق كے اندر ہم كوشش گے کہ وضو کے فرض اعتقادی اور فرض عملی اور سنتوں کا بیان مکمل ہو جائے وضو کے فرض اعتقادی چار ہیں چہرہ دھونا کونیوں تک ہاتھ دھونا سر کا مسا کرنا ٹخنوں تک پاؤں دھونا یعنی مطلقاً عام طور پر جب ہم وضو کے فرض کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وضو کے چار فرض ہیں چہرہ دھونا کونیوں سمید ہاتھ دھونا چوتھائی سر کا مسا کرنا ٹخنوں سمید سمیت پاؤں دھونا یعنی جب ہم فرض اعتقادی اور فرض عملی کا فرق نہیں کریں گے دونوں کو اجتماعی طور پر بیان کریں گے تو پھر کہنا ہے کہ وضو کے چار فرض ہیں پہلا ہے چہرہ دھونا جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ کہلاتا ہے اس کو مکمل دھونا یہ فرض ہے جب ہم فرض اعتقادی اور فرض عملی کو ملا کر بیان کریں گے تو پھر کہنا ہے چہرہ دھونا کونیوں سمیت ہاتھ دھونا چوتھائی سر کا مسا کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا یعنی پھر ہم چار فرض بیان کریں گے اور اس کے اندر فرض اعتقادی فرض عملی سبھی آ گئے لیکن جب ہم جدا جدا بیان کریں گے کہ فرض اعتقادی کی حد کیا ہے اور فرض عملی کی حد کیا ہے تو پھر ہم اس طرح بیان کریں گے کہ پہلا ہے چہرہ دھونا دوسرا ہے کونیوں تک ہاتھ دھونا چونکہ کونیاں دھونا فرض اعتقادی نہیں ہے فرض عملی ہے اور سر کا مسا کرنا چوتھائی کی جو قید لگائی جاتی ہے کہ سر کے چوتھے حصے کا مسا کرنا وہ فرض عملی ہے فرض اعتقادی نہیں ہے اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا ٹخنوں تک پاؤں دھونا یہ فرض اعتقادی ہے اور ٹخنے دھونا یہ فرض اعتقادی نہیں ہے بلکہ فرض عملی ہے تو جب اجتماعی طور پر آپ بیان کریں گے فرض عملی اور فرض اعتقادی کو ملا کر بیان کریں گے تو پھر اس طرح بیان کرنا ہے چہرہ دھونا جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ سارے کا سارا چہرہ کہلاتا ہے اس کا دھونا فرض ہے جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں اگر کوئی بندہ گنجا ہے اور اس کا سر پر بھی بال نہیں ہے تو وہ سر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا کونیاں دھونا فرض اعتقادی نہیں ہے فرض عملی ہے لیکن جب آپ دونوں کو اجتماعی طور پر بیان کر رہے ہوں گے تو اس وقت کہیں گے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا جب فرق کریں گے تو یہ کہیں گے کونیوں تک دھونا فرض اعتقادی ہے اور کونیاں دھونا فرض عملی اور چوتھائی سر کا مسا کرنا مطلقن سر کا مسا کرنا یہ فرض اعتقادی ہے اور چوتھائی کی جو قید لگائی جاتی ہے یہ فرض عملی ہے اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا لیکن جب ہم فرق کریں گے فرض تقادی اور فرض عملی کا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ٹخنوں تک دونا فرض ہے اور ٹخنے دونا فرض عملی تو ووزو کے فرض تقادی چار ہیں چہرہ دونہ کونیوں تک آت تونا سر کا مسا کرنا ٹخنوں تک پاؤں دونا یا آپ بھول نہ جائیں پیسے اس کو یہی کہہ دیجئے چہرہ دونا کونیوں سمیت آت تونا چوتھائی سر کا مسا کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دینا اسی طرح کہہ دیں لیکن آگے جب ہم فرق کریں گے اگلے فرض عملی کے اندر بیان کریں گے تو یہ خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان میں کون سا حصہ فرض عملی کا تھا فرض عملی وضو کے ہیں بارہ پہلا فرض عملی ہے وضو کا دونوں لبوں کا دھونا یہ جو لب ہیں عام طور پہ منہ بند کرتے ہیں اور یہ منہ بند کرتے ہوئے اوپر ہونٹ رہ جاتے ہیں لب رہ جاتے ہیں ان کا دھونا فرض عملی ہے فرض تقادی نہیں ہے فرض عملی ہے اگر کسی بندے نے ہونٹوں کو اس طرح بند کر لیا کہ یہ زہری حصہ نہیں دھلا اور اس نے کلی بھی نہیں کی تھی کہ یہ دھل جاتا اگر کلی کرتا ہے تو پھر تو ویسے ہی دھل جائے گا نا تو فرض ادا ہو جائے گا کلی بھی نہیں کی اور ویسے بہر بہر سے چہرہ دھویا ہے کہ یہ ہونٹ لب دھلنے سے رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا چونکہ یہ لبوں کا دھونا فرض عملی ہے دوسرا تیسرا چوتھا پاؤں یعنی ابروؤں اور مونچھوں اور بچی کے نیچے کی کھال کا دھونا یہ بھی فرض عملی ہے ابروؤں کے نیچے کی جو کھال ہے یہ بھی دھونا فرض عملی مونچھوں کے نیچے کی کھال دھونا یہ بھی فرض عملی اور بچی یہ نیچے والے ہوٹ کے نیچے جو بالوں کا ایک چھوٹا سا جتھا ہوتا ہے نیچے والے ہوٹ کے ساتھ یہ اس کو کہتے ہیں بچی اس کے نیچے کی کھال کا دھونا بھی فرض ہے یہ فرض عملی ہے اور داڑھی اگر گھنی نہ ہو تو پھر داڑھی کے نیچے کی کھال کا دھونا بھی فرض عملی ہے داڑھی اگر پتلی ہے گھنی داڑھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں داڑھی کے نیچے یعنی احاطہ چہرے کے اندر جو چمڑا آتا ہے اس کھال کا دھونا فرض عملی ہے اور جو نیچے بال لٹک رہے ہوں گے ان کا دھونا مستعب ہے اور ان کا خلال کر لینا سنت ہے اور اگر داڑھی گنی ہے تو پھر داڑھی کے نیچے جو کھال ہے اس کا دھونا فرض نہیں رہے گا بلکہ اس صورت میں داڑھی کے بالوں کا دھونا فرض ہوگا وہ بال دھونا فرض ہوگا کہ جو بال احاطہ چہرے کے اندر آتے ہیں یعنی داڑھی کو نیچے گردن کی جانب دبائیں اور یہ جو تھوڑی کے اوپر اوپر بال آ جاتے ہیں ان بالوں کا دھونا فرض ہوگا جب داڑھی گھنی ہو اگر داڑھی پتلی ہے تو پھر چمڑے کا دھونا فرض ہے فقط بالوں کا دھونا فرض نہیں ہوگا بلکہ چمڑے کا دھونا بھی فرض ہے اور اگر داڑھی گھنی ہے تو اس صورت میں چمڑے کا دھونا فرض نہیں رہتا بلکہ احاطہ چہرے کے اندر آنے والے بالوں کا دھونا فرض ہے اور نیچے لٹکتے بالوں کا دھونا مستحب ہے اور کھلال کرنا سنت ہے اور ساتویں چیز دونوں کونیوں کا دھونا یہ بھی فرض عملی ہے یعنی کونیوں کا دھونا فرض اعتقادی نہیں ہے یعنی یہ سری نس سے فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے جو سری نس سے ثابت ہو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور فرض عملی وہ ہوتا ہے کہ اس طرح سری نس سے دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے بلکہ متحد نے اس نس کے اندر غوطہ زنی کر کے اس کو فرض سمجھا ہے اور آٹھواں فرض ہے انگوٹھی چلے گڑی اور اس طرح کے داگے وغیرہ جو باندھے ہوتے ہیں اگر ان کے نیچے سے پانی نہیں بہتا وہ اس طرح جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کو دائیں بائیں ہلا کر یا ان کو اتار کر نیچے سے پانی بہانا یہ بھی فرض عملی ہے اور نوواں فرض عملی ہے کہ جب مسا کریں گے سر کا تو وہ نمی خاص سر کے بالوں کو پہنچے اگر اوپر دوپٹہ وغیرہ کیا ہے اس کے اوپر مسا کرتے ہیں کہ دوپٹے پر ہی تری رہتی ہے سر کے بالوں تک وہ تری نہیں جاتی تو سر کا مسا نہیں ہوگا بلکہ وہ تری خاص سر کے بالوں پر اور اگر بال نہیں ہے تو خاص سر کے چمڑے پر اس تری کا پہنچانا یہ فرض عملی ہے اور دسواں فرض عملی ہے کہ وہ نمی کم از کم چوتھائی سر کو گھیر لے قرآن پاک میں تو مطلقاً فرمایا کہ سروں کا مسا کرو اور یہ چوتھائی کی جو قید لگائی ہے یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے اسی نس کے اندر غوطہ لگا کر فرمایا کہ کم از کم جو سر کا مسا فرض ہے وہ چوتھے سے کا فرض ہے تو اس کو فرض عملی کہیں گے اور گیارہواں فرض عملی ہے دونوں گٹوں کا دونا دونوں ٹخنوں کا دونا یہ بھی فرض عملی ہے اور بارواں فرض عملی ہے کہ جتنے دھونے والے آزا ہیں ان کو اس طرح دھونا کہ کم از کم دو دو قطرے پانی کے ٹپک جائیں اگر ان کو اس طرح دھویا ہے کہ دو دو قطرے پانی کے نہیں ٹپکتے محض گیلا ہاتھ پھیر دیتا ہے تو وضو نہیں ہوگا پانی کا بہانا فرض ہے دھونے والے سارے اعضا پر پانی کا بہانا فرض ہے اگر پانی بہایا نہیں ہے ہاتھ دھوئے اور کونیاں خشک رہ گئی تھی اس پر محض گیلا ہاتھ پھیر لیا گیا تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ تقات اور یعنی پانی کا ٹپکانا پانی کا بہانا یہ وضو کا فرض عملی ہے بارہ فرض عملی عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وضو کرتے ہیں تو چہرے پر اس طرح پانی مارتے ہیں کہ آنکھوں پر اور اس سے نیچے تک وہ پکی بھر کے پانی مارتے ہیں پانی ڈالتے ہیں اور پھر وہ گیلا ہاتھ پیشانی پر پھیر لیتے ہیں اگر وہ تری اتنی نہیں آیا کہ پانی بہہ کر نیچے آئے تو پھر وضو نہیں ہوگا کیونکہ پانی جو آنکھوں پر وہ ڈال رہا ہے تو پانی نیچے کی جانب بہے گا نا پیشانی کی جانب تو پانی اوپر کی جانب تو بہہ کر نہیں جائے گا اوپر والے حصے پر محض وہ پانی گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اس طرح وضو نہیں ہوتا پانی اس طرح ڈالنا چاہیے کہ پیشانی کے بھی ہر ہر حصے سے پانی بہہ کر نیچے آئے اگر پانی اس نے آنکھوں اور نیچے والے حصے پر ڈالا اور پھر گیلا ہاتھ پیشانی پر پھیر دیا تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ پانی کا بہانا فرض ہے یہ خاص بات ہے کہ عام طور پر لوگ اس کے اندر کوتائی کرتے ہیں آنکھوں پر پانی ڈالیں گے اور پھر پیشانی کے اوپر محض گیلا ہاتھ پھیر لیں گے اس طرح وضو نہیں ہوتا جتنے بھی دھونے والے اعضاء اور ان کا جتنا حصہ ہے اس پر پانی کا بہانا فرض ہے یہ وضو کے فرض عملی ہیں بارہ ان کو ترتیب کے ساتھ اسی طرح لکھ بھی لینا ہے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے یہ فتح رضویہ شریف کے اندر اعلی حضرت سرکار نے بیان فرمائے ہے۔ اور اسی طرح فتاوا و فقیح ملت کی جلد اول اور صفحہ نمبر اناسی پر یہ فرض عملی بیان کیے گئے ہیں وضو کی سنتیں بارہ ہیں نیت کرنا یعنی پاکی کی نیت کرنا یہ وضو کی پہلی سنت ہے دوسری سنت ہے بسم اللہ شریف پڑھنا یعنی وضو ش... کے شروع میں بسم اللہ شریف اگر ادب والی جگہ پہ وضو کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے اگر بیبی والے مقام پر باتھ روم یا اس جگہ پہ وضو کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ بیدبی ہے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کرے گا تو اس کے فقط وہی عذا پاک ہوں گے جن کو اس نے دعا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ وضو کرے گا تو اس کا سارے کا سارا بدن پاک ہو جائے گا یہاں پر پاکی سے مراد یہ ہے کہ گناہ جڑ جائیں گے چونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ آزاد ہوتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کے بغیر وضو کرو گے تو تمہارے فقط وہی آزاد پاک ہوں گے یعنی انہی سے گناہ جڑیں گے جن کو تم وضو کے اندر دو رہو لیکن بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو گے تو اب سارے کے سارے بدن سے گناہ جڑیں گے اور تیسری سنت ہے پونچو سمید ہاتھ دھونا یعنی وزو کے شروع میں پونچ سمید ہاتھ دھونا یہ بھی سنت ہے ہاتھ دو مرتبہ وزو کے اندر دھوئے جاتے ہیں ایک دفعہ جب وضو شروع کر رہے ہیں اس وقت پونچو سمید ہاتھ نے بعد میں چہرے کے بعد کونیوں سمیت جب ہاتھ دھوئیں گے تو یہ دوسری مرتبہ دل جائیں گے تو وضو کے شروع میں بھی تین مرتبہ ہاتھوں کو دھونا یہ بھی سنت ہے اور چوتھی سنت ہے مسواک کرنا وضو کی چوتھی سنت ہے مسواک کرنا یہ ٹوپیس وغیرہ کے ساتھ مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی مسواک کرنے سے ہی سنت ادا ہوگی ہاں اگر کسی بندے کے پاس مسواک نہیں ہے تو وہ انگلی کے ساتھ بھی یہ کام لے سکتا ہے اور امید ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو مسواک کرنے کا ثواب دے گا جب مسواک اس کے پاس موجود نہیں ہے مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو دو کر پہلے دائیں سائڈ پر اوپر والے دانتوں پر پھر بائیں سائٹ پر اوپر والے دانتوں پر پھر دائیں پر نیچے والے دانتوں پر پھر بائیں پر نیچے والے دانتوں پر پھر یہ سامنے والے دانت ہیں جو ان کی مسواک کرنی ہے اور مسواک کرنی ہے دانتوں کی چوڑائی میں یعنی دائیں بائیں مسواک کرنی ہے دانتوں کی لمبائی میں مسواک کرنا منع ہے پھر مسواک کو دھو لیں پھر اسی طرح دوسری مرتبہ کریں پھر دھو لیں پھر تیسری دفعہ اس طرح مسواک کریں یہ سنت پوری ہو جائے گی اور پانچویں سنت ہے روزہ ہو تو کلی کرنا روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا یعنی حلق کے اس حصے تک پانی پہنچانا جہاں تک وہ گوش لٹک رہا ہوتا ہے یہ سنت ہے وضو کے اندر چونکہ کلی سنت ہے اور غسل کے اندر تو فرض ہے نا تو وضو کے اندر یہ سنت ہے اگر روزہ ہوگا تو محض کلی کرے گا اگر روزہ نہ ہوگا تو گھر کرے گا اور چھٹی سنت ہے ناک کے اندر اگر روزہ ہو تو ناک کے اندر پانی ڈالنا یعنی اس ہڈی تک پانی کا ڈالنا اور اگر روزہ نہ ہو تو پھر ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے جہاں تک عام طور پر غوطہ آ جاتا ہے وہاں تک پانی کو چڑھانا ہے اور ساتویں سنت ہے پورے سر کا مسا کرنا چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض تھا اور پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے اور پورے سر کا مسا کرنے کے دو طریقے ہیں جو فتح شامی کے اندر منقول ہیں ایک یہ کہ پورا ہاتھ سر پر رکھ کر اس طرح کے سر کے اوپر سے بھی اور سر کی یہ جو سیڈوں کے بال ہیں ان سے بھی ہاتھ پھرتا جائے انگلیاں سر کی چوٹی پر ہوں اور ہتھیلیاں یہ سر کے سیڈوں پر ہوں اس طرح رگڑتا ہوا پیچھے لے جائے اور پھر شہادت والی انگلی کانوں کے اندر سے مسا کرے اور انگوٹھے کی پیٹ سے کانوں کی پشت کا مسا کرے اور انگلیوں کے پشت سے گردن کا مسا کر لے یعنی یہ سائڈ کا اگے حلق کا بھی نہیں کرنا اور پیچھے بھی گردن کا مسا کرنا ہے تو یہ مسا کرنے کا ایک طریقہ ہے یعنی مسا کرتے ہوئے پیچھے ہاتھ کو لے جائیں پھر واپس نہ لوٹائیں ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلیاں کو فقط سر کی چوٹی سے رگڑتی ہوئے پیچھے لے جائیں ہتھیلی کو بھی بچا لیں شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو بھی بچا لیں فقط تین انگلیاں یہ جو ہے چھوٹی ان کو رگڑتے ہوئے پیچھے لے جائیں آخر تک اور پھر وہاں سے سر کی سیڈوں سے ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے واپس لائیں اب شہادت والی انگلی اور انگوٹھا بچ گیا شہادت والی انگلی سے کانوں کے اندر کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کانوں کی پشت کا مسا کریں اب ہاتھوں کی پشت بچ گئی ہے اس سے گردن کا مسا کر لیں اور آٹھویں سنت ہے ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا ان کو ہم نے یک جاگ رکھا ہے یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلال اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال اور داڑھی کا کھلال ان کو ہم یک جگہ رکھ رہے ہیں لیکن ان کو اپنے اپنے مقام پر کرنا ہے یعنی داڑھی کا کھلال اپنے مقام پر جب چہرہ دھوئے گا اور انگلیوں کا کھلال ہاتھوں کا اس وقت جس وقت ہاتھ دھوئے گا اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال اس وقت کرنا ہے جس وقت پاؤں دھوئے گا پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب دایاں پاؤں دھوئے گا اس کی چھنگلیا سے شروع کرے گا انگوٹھے پر ختم کرے گا اور جب بایاں پاؤ دھوئے گا انگوٹھے سے شروع کرے گا چھنگلیا پر ختم کر دے گا اور نامی سنت ہے ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا یعنی دھونے والے جتنے اضاع ہیں ان کو کم از کم تین مرتبہ دھوئے یہ تین مرتبہ دھونا سنت ہے اور دسویں سنت ہے دائیں سائڈ سے ابتدا کرنا یعنی پہلے دایاں جتنے بھی دھونے والے دو اعضاء ہیں پہلے دایاں دھونا پھر بایاں دھونا اور گیارہویں سنت ہے پہ پہ وضو کرنا لگاتار وضو کرنا یہ نہ ہو کہ ہاتھ ابھی دھو لے اور چہرہ کچھ دیر کے بعد دھوئے جب ہاتھ خشک ہو جائیں اس طرح بھی اگر کرے گا تو وضو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا لگاتار آزاد ہوتا جائے کہ پہلا عضو نہ سوکھنے پائے دوسرا دھو لے اور بارہویں سنت ہے ترتیب قائم رکھنا یعنی قرآن پاک کے اندر جو ترتیب آئی ہے قرآن پاک میں آیا ہے یا لدین امن ضاء قمت ملسلات فق سلو وجوح کم پہلے چہرے کا ہے پھر ہاتھوں کا ہے پھر سروں کے مسے کا ہے اور آخر میں پاؤں کا آیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ سنت ہے قرآن پاک کی ترتیب کو برقرار رکھنا اگر اس کے خلاف بھی کرے گا تو وضو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا ان شاء اللہ الرحمان اگلے درس کے اندر ہم وضو کے نواقز کو بیان کریں گے